سورت الزمر مکی صورت ہے زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ گروپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ الحکیم انزلنا الیک بالحق اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف بر حق نازل کی ہے فارب اللہ مخل الدین لہذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اطاعت بھی اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اگر عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو رہی ہے اور اطاعت نفس کی ہو رہی ہے یا معاشرے کی ہو رہی ہے تو پھر یہ تو خالص نہ ہوا معاملہ یہ تو ملاوٹ ہو گئی ہے اس کے اندر اور شیطان ہمیں یہی پٹیاں پڑھاتا ہے عبادت کر لو اللہ کی مرضی کی اطاعت اپنے نفس کی کرتے رہنا آپ دیکھیے جانماز پر کھڑے ہوتے ہیں ہم چاہے ہم تنہا بھی ہوں اندھیرا ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی پورا سطر کر کے کھڑے ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کے بغیر سر نماز پڑھ لیں جانماز سے کر طرف آتے ہیں تو بتائیے گاڈ آف کابا کہاں گیا اب گوڈ کون ہے سوسائٹی معاشرہ اس کی ڈکٹس کو ماننا ہے وہاں ہمارے سر جاتے ہیں کے بعد جب ہم کاروبار کرنے جاتے تو وہاں خدا کون ہے گاڈ آف بزنس کون ہے بینکس ان کی بات مانتے ہیں تو اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آیا پہلے ہم نے این او سی لیا اپنے نفسے دل بھی مان گیا پھر ہم گئے رشتے داروں کے پاس رشتے دار بھی مان گئے پھر ہم گئے معاشرے کے پاس معاشرے نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لگا دیا پھر ہم جا کے اس بات پر عمل کریں تو بھی یہ توحید کہاں ہوئی اللہ تو چوتھے نمبر پر ہے لیسٹ پرایورٹی کے ہے اللہ کو نہیں چاہیے ایسی اتاعت کہ آدھی اللہ کی اور آدھی کسی اور کی اللہ کہتے آدھی بھی انہی کو دے دو اللہ بہت غیور ہے اس کو لیفٹ اوورس نہیں چاہیے بچا کچا مال نہیں چاہیے جو ایکسٹرا نکل گیا وہ تم نے اللہ کو دے دیا اور باقیوں میں کہہ دیا ہم مجبور ہیں نہیں فاربود صلاح اللہ الدین اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ آگاہ ہو جاؤ دین الخالص دین خالص اللہ کا حق ہے اسلام کا مطلب ہے گونگ اپ رزسٹنس ہم نے سرنڈر کر دیا ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پسند اپنی مرضی کو جھکا رہے ہیں ہم عبداللہ بن گئے ہیں اب کوئی ہماری مرضی نہیں ہے ہم راضی برضائے رب ہیں جیسے ہم نوکر اپنا رکھتے ہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ہماری مرضی کا کام کرنا آپ ڈرائیور ہے آپ نے اسے کہا کہ نو بجے آ جانا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بارہ بجے آؤں گا مجھے سوٹ نہیں کرتا یا یہ تو رہنے دیں تو بہت دور کی بات ہے پھر تو گئی اس کی نوکری کہہ کہ تو دیکھے صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ نو بجے پہنچ جانا وہ کہے کیوں ہم کہ تم اس لیے رکھا ہے سوال پوچھو مجھ سے چلو چھٹی کرو یا یہ کہ تنخواہ ہم دیں گاڑی کسی اور کی چلاتا رہے کیا ہمارا نوکر ہوا تو یہ جو رویے اپنے نوکروں سے ہم برداشت نہ کرتے ہم اللہ کے سامنے کیسا رویہ نہیں رکھتے اللہ فرماتے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا ہم کہتے نہیں اللہ ہم سے تو نہیں اٹھا جاتا ہم تو نو بجے اٹھیں گے تو یہ کیسی اطاعت ہوئی یہ اللہ فرماتے ہیں یہ کرو ہم کہتے ہیں کیوں تو یہ تو نہ ہوا بندہ بننا نہیں یہ مت کرو یہ کام نہیں کرنے اس طرح سے اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو مسلط مت کرو اللہ للہ الدین الخالص خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے و من ہی اولیاء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 کا مطلب ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا گیلیو نے جب یہ بات کہی تھی کہ دنیا حرکت کر رہی ہے تو اس کو ہیریٹیک قرار دے دیا گیا تھا سکسٹین سینچری کی بات ہے کوئی بہت دور کی بات نہیں چودہ سو سال پہلے قرآن نے یہ بات بتا دی کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے دونوں ہی موومنٹ میں ہیں اللہ ہوزیز الغفار جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر وہی ہے جس نے یہی ہے اللہ تمہارا رب بادشاہ اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں پھر تم کدھر سے پھر جا رہے ہو ان تک فرو اللہ غنی یونان کم ان تشکر <لَكُم> اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اللہ کی پسند بتائی جا رہی ہے جہاں تک اللہ کے عزن کا تعلق ہے دیکھیں عزن اور رضا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جہاں تک اللہ کی اجازت کا تعلق ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کام کی جس کی کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو کہ کوئی قتل کرے یا جھوٹ بولے تو اللہ اس سے راضی ہو دنیا تو سمجھیے نا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے سب اپنا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ایگزامنر وہاں پھر رہا ہوتا ہے ایگزامنر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچہ غلط چیز لکھ رہا ہے لیکن وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا اس کو روکتا نہیں ہے اگر زبردستی روک دے تو ایگزام کیا رہا بالکل اسی طرح دنیا دارالمتحان ہے اللہ کی طرف سے آزادی ہے کہ تم جو چاہو کرو اجازت عام ہے لیکن رضا خاص چیز ہے اور اللہ کی رضا شریعت کے اندر ہے ولازر واضر تو وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے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 آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے ان سے پوچھو ہل یست و لدینہ یا لمونا و لدینہ لا یا لمون کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں انمایت کرو اول الباب نصیحت تو اقل والے ہی قبول کرتے ہیں تو یہاں علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کی پکڑ ہوگی تو لوگ کہتے نہیں نہیں نہ سنو نہ nah, سمجھو نہ nah, پکڑو اب یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ زہر کی بوتل ہے اور زہر پی رہا ہے اس میں سے اور کوئی اس کو روکے تو وہ کہے کہ نہیں nah, nah, مجھ کو لیبل نہیں پڑھنا میں لیبل پڑھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا تو یہ کیا بات ہوئی اگر لا علمی میں بھی زہر پیے گا تو ہلاک تو ہوگا تو کوئی لا علمی میں بھی گناہ کرتا رہے گا تو وہ گناہ تو اس کو ہلاک کریں گے کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں نا کہ اس بوتل میں زہر ہے تو میں نہیں ہلاک ہوتا تو ہم تو ہنسیں گے اس کے اوپر اب کوئی شخص کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں پڑھتا قرآن پڑوں گا تو پکڑ ہوگی تو اس پہ ہنسنے کی بات ہے ہماقت کی باتیں ہیں عقل کی باتیں نہیں ہیں علم بچائے گا اللہ علمی ہلاک کر دے گی اگنورینس بلس نہیں ہوگا قیامت کے دن قل یا عبادل لدینا آ من و تکو رب اے نبی کہیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا اس میں ایک طویل حدیث ہے مضمون یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو حساب کتاب سے ان کے اجر دیے جا رہے ہوں گے نماز کا اجر روزے کا اجر اتنے میں بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والے آئیں گے اور ان کی طرف بغیر حساب کے اجر بہا دیا جائے گا میں لگتا ہے نا دریا بہا دیا جائے گا ان کی طرف یہاں تک کہ جنہوں نے دنیا میں آفیت کی زندگیاں گزاری ہوں گی وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا آج ہم کتنا گھبراتے ہیں نا دین پر چلتے ہوئے یہ ہو جائے گا ہسبینڈ ناراض ہو جائیں گے فلاں اور فلاں تو صبر بہت بڑی چیز ہے صبر کیجیے ان چیزوں پر اللہ بڑا اجر دے گا قل انی تو ان آبود اللہ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 اصل دیوالیہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو گھاٹے میں ڈالا اللہ رال قہول خسران المبین خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالیہ ہے خود بھی ہلاک ہوئے خود بھی دنیا کو پوچھتے رہے دنیا والوں سے ڈرتے رہے اور یہی ساری چیزیں اپنے اولاد میں انکلکیٹ کر دیں یہی ویلیوز اولاد میں ڈال دیں کہ دنیا کو راضی رکھنا دنیا سے ڈرتے رہنا خود برباد ہوئے بچوں کو بھی برباد کیا کتنا ظلم کیا لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ان پراق کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو بخلاف اس کے جن لوگوں نے تاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں یس تم اون القول بات سن لی قرآن انسپائر تو بہت کرتا ہے لیکن انسپائر ہونا کافی نہیں ہے اب عمل بھی تو کرنا ہے تھامس ایڈیسن سے کسی نے پوچھا کہ جینیئس کیا ہے اس نے کہا 1 99 1 ہوتا ہے انسان اس کے بعد تو محنت ہے مشقت ہے قربانی ہے ہجرت ہے ہجرت کے بغیر قربانی کے بغیر موسن مومن ہو نہیں سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو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 پھر تم دیکھتے ہو کہ ضرورت پڑ گئی پھر آخر کار اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے پلانٹ سائیکل سے یومن لائف سائیکل سامنے آ گئی اسی طرح بچپن پھر جوانی کی رونق پھر بڑھاپے کی اداسی اور جھری اور رونق کا جانا اور پھر بلاآخر قبر میں جا کر مٹی ہو کر مٹی مل جانا تو سبق ہے کہ واقعی ہر کمال کو زوال ہے اور صرف اللہ کو کوئی زوال نہیں افام من شرح اللہ صبر اسلام افا نوری اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے سینہ کھلنے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ یقین ہو جائے انسان کو کہ اسی میں میری بہتری ہے جو اللہ کہہ رہا ہے مطمئن ہو جائے انسان کے یہی حق ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کا نقصان غیر اہم لگنے لگ جائے ساری محبتیں جاتی ہیں تو جائیں اللہ کی محبت نہ جائے سب آپشنز میں سے سب سے لاجیکل آپشن قرآن کی اطاط اللہ کا حکم ماننا یہ دل کا کھل جانا ہے مِن اللَّهُ مُبِين وہ اس شخص کی طرح کیا ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے رہے اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مزامیں دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں خالق قد اللہ یہدی بہ من یشا و من یضلل فما له من ہاد یا اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جیسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے خوف اور اس کی حیبت سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہوں تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جٹلا چکے ہیں آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں تاکہ یہ برے انجام سے بچیں اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے الحمد مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اگر بہت سے خدا ہوتے تمہاری مشکل ہو جاتی کوئی کہتا یہ کرو کوئی کہتا وہ کرو شکر ہے کہ تم ایک ہی رب کی عبادت کر رہے ہو اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے کروگے وَلَا خِرُوا دَوَانَا اَن دعا کر لیجیے